ان الحمدل الله نحمد نستائین ہو و نستق سر ہوؤ منو بہی ونہ تو وقتل عليه ونا عوضو باللهہ من چوریان فسہ و من صحہ کےہ عملہ میں یہد اللهہ فلا مدلل الل وما فلا ح اللحد اللهہ الہ الل لا شق ال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 و اطمتمتی رضیت الحم السلام الدین صدق اللہ عظیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری واحل امین رب جب جبس آئے کریمہ کا نزول ہوا علیہم اکمل تو الحکم دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو اس دن فی الواقع مکمل ہو گیا تھا اور نافذ بھی ہو گیا تھا قرآن بھی اور حدیث کی شکل میں اس کی شرحی دونوں وجود میں آ گئے تھے اور دین مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد یعنی حالا بھی نہ تو قرآن حکیم ایک کتاب کی شکل میں مدون ہوا تھا حافظوں میں محفوظ تھا لوگوں کو حفظ بھی تھا لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے جس طرح اس طریقے سے کتابی شکل میں موجود نہیں اسی طریقے سے نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی نہ نسائی تھی نہ ترمزی تھی لیکن دین مکمل یہ بخاری کے مدون ہونے کے بعد مکمل نہیں ہوا بخاری شریف نہیں تھی تو بھی دین مکمل تھا کیونکہ اللہ کہہ رہا یوم کمل تو لکم دین تو گویا تکمیل دین کے ساتھ تدوین حدیث کا کوئی تعلق نہیں یہ دونوں اپنی عملی شکل میں کتاب و سنت موجود تھیں نافذ تھیں جن حافظوں میں قرآن محفوظ تھا انہی میں حدیث بھی محفوظ تھا ایک ہی منہ سے دہنے مبارک کہیے ایک ہی آواز میں دونوں نکلتے اور سننے والوں کے لیے ایک ہی اہمیت رکھتے تھے ان کے لیے یہ قانون ہی تھا گفتائے او گفتائے اللہ بود ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا گرت از حکوم عبداللہ اللہ سننے والوں کے لیے دونوں ایک ہی اہمیت کے حامل تھے ایک ہی آواز میں اس کو سنتے تھے اور ایک ہی دہنے مبارک سے سنتے تھے اور ایک ہی حفظے میں محفوظ ہو رہے تھے جیلم میرا وہاں مرکز المرکز میں چھٹی گیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے تو وہاں انہوں نے میرا ایک پروگرام رکھا اس کے صدر وکیل تھے مجمے میں بھی وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے جب پروگرام ختم ہوا تو ایک وکیل صاحب نے چلتے چلتے جب میں سٹیج سے اتر رہا تھا ملے اور ان کا دیکھنا جی ابھی جو آپ نے ایک تقریر کی ہے اس کے بارے میں اگر یہ مختلف لوگوں سے رائے لی جائے تو یہ مختلف باتیں بیان کریں گے یعنی بات جملے میں آگے پیچھے ہو جائے گی جو بات آپ نے پہلے کہی ہے وہ بعد میں کہے گا ہو سکتا ہے اس کا مفہوم بیان کرنے میں غلطی کر جائے اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ پانچ منٹ میں اگر یہ حال ہے تو یہ حدیثیں بعد میں جب مدون ہوئی ہوں گی تو کیا کچھ ہوا ہوگا میں سمجھ گیا ان کی بیماری کیا ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں مجھے تفصیل سے ملیں یہ کھڑے کھڑے کرنے والی بات نہیں ہے ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا سمجھتے میں نے تقریر کی لوگوں نے سنی کچھ نے غور سے سنی ہوگی کچھ نے نہیں سنی ہوگی وہ میری بات کو آگے پیچھے بھی کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بات میری بات ہے لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی اللہ کی بات بھی تو اسی منہ سے نکلتی تھی اسی آواز میں نکلتی تھی آواز حضور کی ہوتی تھی الفاظ اللہ کے ہوتے تھے اللہ کی سوت قدیم کو حضور نے سنا ہے باقی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشکل ترین لمحہ وہ ہوتا تھا جب براہ راست مجھے اللہ کی سوت قدیم سننی پڑتی تھی ایک تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جبرائیل سنتے تھے سوت جبرائیل سنتے تھے الفاظ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر القا ہوتے تھے ایک وہ بھی طریقہ تھا کہ براہ راست آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آن لائن کر دیا جاتا تھا اور حضور صوت قدیم کو سنتے تھے آ فرماتے تھے سب سے مشکل وہی کا جو ذریعہ تھا چینل تھا یہ طریقہ تھا وہ یہ تھا میرے لیے میری جان پہ منجد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تھا اور وہ نافذ ہو جاتا تو بھولنے والی بات تو ختم ہو گئی آپ کتاب پہ لکھیں یا افراد پہ لکھیں قرآن کریم بھی پہلے افراد پر لکھا گیا ہے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے نا تو سب سے پہلے تو حضور پر قرآن لکھا گیا کان خولو کو حل آپ کی سیرت قرآن تھی چلتے پھرتے قرآن تھے وہ اقبال نے جو کہا کہ کاری نظر آتا ہے اصل میں ہے قرآن تو یہ بات کہنا کہ جی لوگ بھول گئے نہیں وہ بھولنے والی بات نہیں نافذ ہو جاتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کوئی نہیں بھولتا تین سو دو کوئی نہیں بھولتا نافذ ہے نا, نا؟ تو آ حضور صلی اللہ یہ مغالتا ہے وہ جب بات شروع کرتے تو یہاں سے شروع کرتے پہلی تو بات ہے کہ آپ جب تقابل کرتے جی میری تقریر یا آپ کی تقریر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر نہیں ہوتی وہ قانون بیان ہو رہا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی قانون تھا خاموش رہنا بھی قانون تھا جس چیز پہ غصہ کیا اس پہ غصہ کرنا بھی قانون ہے جس چیز پہ مسکرا دیے اس پہ مسکرانا بھی قانون ہے جنہوں نے پہنچایا انہوں نے غصے والی حدیث میں غصہ کر کے دکھایا اور جو مسکرانے والی حدیث پہ مسکرا کے بتایا حدیث بیان کس بات مسکرایا پھر فرمایا پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرایا ہوں یہ کیوں مسکرایا فرمایا میرے استاد نے بھی مجھے یہی کہا تھا بھی کہا. پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے لے کہ حضور اس حدیث کے بعد مسکرائے سینگی لگا کر ایک درم وہ جو پچھنے لگواتے ہیں ایکسٹرا بلڈ نکالتے ہیں. زمانے میں یہ بلڈ بینک تو تھے نہیں دینے والے بلڈ جو نکالنا ہے اس کو سنگی لگواتے تھے سنگھی لگوانے کے بعد ایک دیر حجام کو دینا ہے جس نے وہ سنگی لگائی ہے جو جب بھی یہ حدیث دورہ حدیث کا آتا تھا نا پلٹ کے جب بھی یہ حدیث بیان ہوتی تھی تو وہ بیان کرنے والے جاتے تھے جا کے سیگی لگوا کے ایک درم دے کے حجام کو آ کے حدیث بیان کرتے عمل میں تھی وہ قرآن بھی عمل میں تھا حدیث بھی عمل میں تھا. اور جن افزوں میں قرآن تھا اگر قرآن انہی کی اتھارٹی تک ہم تک پہنچا ہے قرآن کے کسی پیج پر کوئی آفیشل مور نہیں لگی ہمیں جب پاسپورٹ جمع ہو جاتا ہے تو ایک مصدقہ نقل دیتے ہیں نا پاسپورٹ والی کہ یہ فوٹو کاپی جو ہے یہ اصل کے مطابق ہے جناب اب وہ ہمارے سوائے سفر کے باقی ہر جگہ کام دیتی قرآن حکیم کے کسی پیج پر وہ مور نہیں لگی ہوئی نہ اللہ کی نہ رسول کی تو آج کمپنی والے چھاپ رہے ہیں نہ سائنے ہے نہ انگوٹھے کا دستخط نشان ہے کن کی اتھارٹی پر ہم نے اس کو مانا ہے انہیں کی اتھارٹی پر مانا ہے جن کے ذریعے میں حدیث ملی ہے قرآن میں جن کا افزا کام کر رہا تھا حدیث میں ان کا افزا کمزور کیسے ہو سکتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نام بھی جو ہے اسی وجہ سے حدیث اور قدیم کی بنیاد پر پڑا ایک غزبے میں چار سو حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے تو ایک الرٹ سگنل جو ہے وہ صحابہ میں دوڑا کہ بھائی یہ معاملہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو حفاظ تو سارے شہید ہو جائیں گے تو قرآن کا آگے چلنے کا سلسلہ کیا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہ آ کے انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ صاحب اس کو آپ کتابی شکل میں لے آئی اس لیے کہ افاظ تو شہید ہو رہے ہیں اب بھی پتا نہیں کتنا جنگوں کا سلسلہ لامتنا ہی ہوگا ایک جنگ کے اندر چار سو افاظ شہید ہو گئے لہذا انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس نے پھر وہ قرآن حکیم جمع کیا جو مختلف لوگوں کے پاس لیے کہ پیپر اس طرح تو نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس ڈائریاں تھیں وہ لکھتے تھے چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے کسی کے پاس کسی کے پاس کوئی لکڑی کا بڑا ٹکڑا کوئی ہڈی بڑی ہو گئی تو اپنے سورس سے لوگ اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ لیتے سب کو کٹھا کیا گیا اس کے بعد یہ جامع القرآن ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں عثمان ابن افان جامع القرآن عثمان ابن عفان جوڑ جوڑتے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ساتھ لہ جو میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تعلمونا تعلمونا مطلب ایک ہی ہوتا تھا یز بعد میں جب اجموں میں یہ آئی نا چیز تو یہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا وہ جو یسر کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ ایک لہجے میں ایک لہجے والے کو دوسرے لہجے میں پڑھنے میں تکلیف ہوتی سات قبائل کے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کر کے لی بار بار اللہ سے کہتے رہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے لہجے میں پڑھ لیں گے تم اس لہجے میں پھر نازل کیا گیا صرف اجازت نہیں دی گئی کہ ایک لہجہ تو اللہ نے نازل کیا تو چھ لہجوں کی اجازت دے دی, دی نہیں پھر اس لہجے میں اللہ نے کلام کیا پھر اگر ایک قبیلہ تالا کہتا تھا اور ایک تیل کہتا تھا تو اللہ نے تال میں بھی کلام کیا اور تیل کو بھی استعمال کیا آ کے یہ بات آگے چل کے جب اجمو میں آئی مصر فتح ہوا عراق فتح ہوا اور یہ لوگ عرب نہیں تھے مسئلہ پیدا ہو گیا لوگ مارا ماری پر تل گئے تو جو چیز حضور نے آسانی کے لیے لی تھی جب وہ تنگی بن گئی تو منسوخ کر دی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے لی تھی لیکن اب اسلام جب جزیرات العرب سے نکلا تو لوگوں کے لیے زیر زبر کا فرق زندگی موت کا مسئلہ بن گیا مارا ماری عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جامع علی القرآن امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے جامع القرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کو ایک کتابی شکل دی پوری امت کو باقی سارے نسخے منسوخ کر کے جلا دیے گئے ایک نسخہ رکھا گیا جو قریش کے لہجے میں تھا بنو ہاشم کے لہجے میں اسی کی کاپیاں مختلف صوبوں میں بھیجی گئیں گورنروں کے پاس کہ اب حافظ اس کے ذریعے حفظ کروائیں اس کی پروناؤنسیشن کو آفیشیل حیثیت دے دی گئی اسی لہجے میں پڑھنا گویا پوری امت کو ایک قرآن پر سات کراتوں کی بجائے ایک کراط پر جمع کیا انہوں نے تو ان کو کہا جائے گا جامع الامت علی عل امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے والی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی اب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے دو کلام نکلتے آواز حضور کی ہوتی زبان عربی ہوتی بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اگر پنجابی کو پٹھان جن چمٹ گیا اور پنجابی پشتو بولنا شروع کر دے تو سب کو یقین آ جائے گا کہ یار اس کو واقعی جن پڑا ہے. زندگی میں کبھی اس نے پشتو نہیں بولی آج کل پشتو بولنا شروع یا کسی پٹھان کو پنجابی جن چمٹ جائے اور وہ تار تار پنجابی بولنا شروع کر دے تو سارے قبیلے والوں کو یقین آ جائے گا کہ کوئی اور چیز بول رہی ہے وہ نہیں بول رہا اس کو تو پنجابی آتی نہیں اگر کسی اور زبان میں کلام اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا جی تب تو ہم یقین کرتے کہ یہ حضور کا کلام نہیں ہے آپ کی تصنیف نہیں ہے آپ نہیں بول رہے ہیں کوئی اور زبان بولتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ بھائی چونکہ زندگی بھر ان کوئی اور زبان پڑھی نہیں اور آپ کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہ واقعی اللہ کے رسول ان پر وہی نازل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا پھر یہ اعتراض کرتے کہ سرکار عربوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اردو میں قرآن بھیجا ہے آج و وار پھر یہ کہتے کہ سرکار مخاطب جو ہے زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانم مخاطب عربی ہے اور ملباری میں اس سے بات کی جا رہی ہے جی کمال ہے اچھی تبلیغ ہے جی پھر بھی یہ اعتراض کرتے لہذا جیسے مخاطب تھے ویسے اللہ تعالی نے کلام بھیجا اسی زبان میں بھیجا دو کلام نکلتے تھے عربی زبان ہوتی تھی آواز حضور کی ہوتی تھی دین مبارک ایک ہوتا ایک کلام قدیم ہوتا تھا اور ایک کلام حدیث ہوتا اللہ کا کلام اللہ بھی قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے اور اس کا کلام بھی قدیم ہے حضور خود بھی حادث تھے حضور کا کلام بھی حادث حضور کی صفات بھی حادث سمجھ لگا حدیث کو حدیث کیوں کہ مخبزات الحدیث آپ نے ماڈرن بیکری ماڈرن ریڈیو اور ریڈیو الحدیث پربوں میں رہتے ہیں کبھی غور کیا کریں حدیث کا مطلب ہی ماڈرن ہے اور تم کیا دین کو ماڈرن کرو گے حدیث خود ماڈرن ہے آج کی خبریں تمہیں دیتی ہے وہ تمہیں بتاتی ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور اونٹ چرانے والے عمارتیں بنانے میں ٹاور بنانے میں ایک دوسرے کی مسابقت کریں گے ماڈرن بات ہے کہ نہیں ہے دیکھتے نہیں فلاں ٹاور ہے بینونا ٹاور ہے فلاں ٹاور ہے یہ کیا ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ مکے سے یوں رستے نکلیں گے کہ تم اوپر سے دیکھو تو تمہیں نعریں معلوم ہوں گی یہ ماڈرن بات ہے کہ نہیں آج اگر آپ بلندی سے مکے کی سڑکوں کا جائزہ لیں یا آپ اس کا ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نعرے ایک کلام حادث جس کو حدیث کہتے جو حضور کا کلام ہوتا تھا ایک کلام قدیم جو قرآن ہے لہذا دونوں ایما نے امام افکلانی نے بھی اس بات کو کہا کہ حدیث کا نام قدیم کی زد پر رکھا گیا حضور کے منہ سے دو کلام نکلتے تھے ایک کلام میں قدیم تھا اور وہ رب کا کلام تھا اور ایک کلام میں حدیث تھا وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حادث جو اسی وقت وجود میں آتا حادثہ کس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ یار اسی وقت ہو جاتا ہے حادثہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو اس وقت اچانک وجود میں آ جاتا اکائنٹ کسی چیز حضور کا کلام اس وقت وجود میں آتا تھا کلام لائی بہت جب سے رب ہے تب سے قرآن موجود تھا نازل اب ہوا ہے فی لوح محفوظ تو یہ کلام اللہ کلام قدیم اور کلام رسول کلام حدیث منہ ایک کی ہے اہمیت ایک ہی ہے اور صحابہ اس چیز کو جانتے تھے وفظ کر رہے تھے اس بات کو جانتے تھے سمجھتے تھے جو نکل رہا تھا وہ نافذ ہو رہا تھا جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے قوانین کے ساتھ ہے وہ جیسا نکل رہا تھا ویسا نفاذ میں آ رہا تھا اور معاشرے میں محفوظ ہو رہا تھا جو فضائل کے ساتھ ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کسی کو کوئی دعا بتلا دی وہ اس کی ذات تک معدود ہوتی تھی بعد میں وہ دوسروں کو بتاتا تھا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی یعنی نماز جنازہ میں پانچ دعائیں چھٹی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو بھی نماز جنازہ میں دعا کے طور پر پڑھا گیا تلاوت کے طور پر نہیں پڑھا گیا دعا کے طور پر پڑھا گیا تو جو فضائل کی چیزیں ہیں دعائیں ہیں مختلف وہ تو انفرادی لوگوں کو لیکن نماز انفرادی کام نے جب ایک کو حضور نے بتایا ہو باقی نہیں حضور نے پڑھی ہے سمجھمائے دیکھنے والا پیری صاحب میں حضور کہا کرتے تھے اولن نحا تمہارے عقلمند لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں لیکن انہیں دیکھنا اور پہنچانا ہے وہ دیکھتے تھے ان کو دیکھ کے پڑھتے تھے جیسے حضور پڑھتے تیسے وہ پڑھتے تھے حکم یہ تھا فتح بونی امری جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو اور جو میں کہتا ہوں اس کو مانو جنہوں نے حضور کو کرتے دیکھا انہوں نے کر کے پہنچایا لہذا کہا جاتا ہے کہ صحابہ اگر نہ بھی کہیں کہ ہم نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا ہے تو ان کے عمل سے یوں ہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے ایسے دیکھا اس لیے کہ حکم یہ تھا جو کیا ہے کر کے پہنچا اور جو کہا ہے وہ کہہ کے پہنچا اسی طریقے سے پہنچا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رفایہ دہائن نہیں کرتے تھے سوائے پہلی مرتبہ کی انہوں نے اس طرح حضور کو کرتے دیکھا کر کے دکھایا عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کرتے دیکھا اسی طرح کر کے نماز پڑھ کے دکھاتے دکھا۔ لہذا یہ سلسلہ کبھی ایسا نہیں ہوا قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ دو چار سو سال کے لیے قرآن دنیا سے غائب ہو گیا اور ڈس اپیئر ہو گیا اور رہا ہی نہ ہو اور بعد میں لوگوں نے آ کے کھود کرے کر کے مونج داروں سے کوئی چیز نکال لی اور پھر لوگوں کو آ کے بتایا ہو کہ بھائی یہ لو اور یہ کبھی ایک دن کے لیے بھی غائب نہیں ہو جو شمع حضور نے جلائی ہے تب سے جل رہی ہے اسی طریقے سے نماز بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو چار سو سال بالکل غائب ہو گئی ہو اور پھر بعد میں لوگوں کو آدت پڑیوں کو کٹھا کر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑے کہ بھائی صاحب یہ نماز ایسے ہوتی تھی نہیں جب سے حضور نے پڑھی ہے تب سے وہ پڑھی ہی چلی جا رہی ہے کبھی گیپ نہیں آیا کوئی کبھی یہ غائب نہیں ہوئی یہ بھی تواتر سے ثابت قرآن بھی تواتر سے ثابت قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تھا آپ کی آواز میں نکلتا تھا تو سب سے پہلے اس کا پالا ہی حدیث سے پڑھتا تھا قرآن لاگو ہی حدیث کے ذریعے ہوتا تھا یعنی حضور لکھواتے تھے بیک وقت دس صورتیں چل رہی ہیں۔ آج کل حفظ کرنا بڑا آسان ہے ایک مستقل شکل ہمارے سامنے ہم ایک سرے سے بسم اللہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اس وقت بہت مشکل تھا دس صورتیں وقت کھلی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو فلاں صورت میں رکھو اب اس سورت میں اس سے پہلے دس آیتیں نازل ہو چکی ہیں گیارہویں آیت آئی باقی صورتیں بھی اس کے ساتھ نو اور صورتیں بھی اوپن اس آیت کو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت کے پہلے رکھو حفظ آپ نے جو کیا ہوا ہے وہ ترتیب سے کیا ہوا ہے پہلی نو آیتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں پتا چلا کہ اس کو آپ نے دوسری آیت کے بعد رکھنا ہے وہ دس آیتیں بن گئی لیکن ترتیب بگڑ گئی کہ نہیں بگڑی اب آپ کو اس آیت کو پھر نئی ترتیب سے یاد کرنا ہوگا اس وقت حفظ کرنا بہت مشکل تو حدیث یہ لکھواتی تھی کہ اس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے حدیث کی امپورٹنس کو سمجھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال جو کہا حدیث جو کیا حدیث کسی کو کرتے دیکھا اور خاموش رہے اس کو تقریر کہتے ہیں یہ بھی حدیث یعنی کسی کے کام کو حضور نے انڈورس کر لیا منع نہیں کیا ایک چیز خود نہیں کھائی دوسرے کو کھاتے دیکھا اس کو منع نہیں کیا خاموش رہے وہ چیز جائز ہو گئی انڈورسمنٹ اس کو مل گئی اسلام کے اندر کے یہ بھی گویا حضور حضور کی خاموشی بھی حدیث ہے پھر کسی نے حضور کے سامنے کوئی بات کہی اور حضور نے اس کا رد نہیں کیا اب وہ بات بھی حدیث ہو گئی یہ تقریر حضور نے تقرر کر دیا انڈورس کر دیا اس کی بات حضور نے اگر اس کا رد نہیں کیا اسی طرح یہ حدیث کی قسمیں ہیں تو قرآن حکیم کا سب سے پہلا جو پالا پڑا وہ اس کو آپ اندازہ کریں کہ حکم اللہ کا ہے لیکن اس کو ایکشن میں لے کر آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس کو ایکٹیو کر رہی یعنی اگر آپ تاروں کا خیال رکھیں بجلی کی تاروں کا تو دو تاریں ٹھنڈی اور گرم تیسری تو ارتھ کی ہو گئی نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے وہ تو خطرے کے لیے رکھی ہوئی تو اہم کون سی ہے اصل میں تو اہم ہے گرم والی جس میں وہ الیکٹران آ رہے ہیں جو جھٹکا مارتی ہے جو لائیو ہے لیکن وہ لائیو ایکشن میں نہیں آ سکتی جب تک وہ نیگیٹو تار نہ جڑے وہ کالی والی آپ اہلا دیں اس دوسری کو ٹیسٹر لگا کر دیکھتے رہیں کام نہیں پنکھا نہیں چلے گا جب تک وہ کالی والی جڑے گی نہیں اس کے ساتھ اہمیت کے لحاظ سے قرآن حکیم کلام اللہ ہے لیکن اگر کلام رسول ساتھ نہ جڑتا تو وہ ایکشن میں نہ آتی اس لیے فرمایا میں اللہ. اللہ کی اطاعت کے لیے نبی کی اطاعت پہلے ضروری ہے یہ کلام قدیم اور کلام حدیث کی بات ہو قرآن کتابی شکل میں آ گیا حدیث عملی شکل میں چلتی آ رہی حافظوں میں موجود ہے لوگوں میں شوق پیدا ہو میں نے غرض و غائب حدیث پر بہت سی کتابیں دیکھی ہیں کتابوں کی تدوین کیوں ہوئی بخاری اور مسلم کیوں لکھی گئی اسی فرد نے بھی یہ نہیں لکھا کہ تکمیل دین کے لیے بخاری اور مسلم کی تدوین بہت ضروری تھی جب رب کرا لیا مکمل تو لکم دین اکم تو دین تو مکمل ہو گیا وہ بھی نامکمل تو نہیں انہوں نے مختلف وجوہات لکھی کسی نے کہا کہ محبوب کے شب و روز سے واقفیت اس کی غرض وغیرہ حضور مسکراتے کہتے تھے کھاتے کہتے پیتے کیسے تھے سوتے کیسے تھے سفر پہ کیسے جاتے تھے سفر سے واپس کیسے آتے تھے محبوب کی باتیں اس کے شب و روز سے آگاہی پیار کا تقاضا ہوتا ہے جب بھی آپ فون کرتے ہیں پاکستان سے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے پھر آپ اس کے بارے میں اچھا کیا کر رہا ہے وہ سوتا کیسے کھاتا کیا آج کل کیا کھیل کھیل رہا ہے آج کل پوچھتے ہیں جس سے پیار ہوتا ہے اس کی زندگی کے شب و روز سے آدمی واقفیت چاہتا ہے اور یہ محدسین حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے اور محدثین حضرات سب سے زیادہ درود بھیجنے والے یعنی اس میں ان کی اپنی فلاح اڑی ہوئی تھی حضور کا قرب چاہتے تھے اس قرب کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی بہترین دور بہترین وقت میرا دور ہے میرا وقت بعد نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک بہترین دور میرا دور ہے خیر القرون کر آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضور تک انسانیت کے بچپن سے شباب کا زمانہ ہے ایک پہاڑی کا آپ تصور کریں رائٹ سائیڈ سے اس کے بالکل نیچے لکھیں آدم علیہ السلام اور پھر نبیوں کا نام لکھتے چلے جائیں چوٹی پر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت جوان ہو گئی لہذا اس کو ایک گلوبل دین دیا گیا اس سے پہلے انسانیت کیا تھی کبیلے تھے نا کنبے تھے نا؟ ابھی جوان نہیں ہوتی ابھی سوشل جو ایک سوسائٹی ہے وہ وجود میں نہیں آئی لازہ نبی کہتا ہے یا قو میں الامد یا نا خام شعیب کالا یا قوم الاحاد نا خام ہالا یا قو میں ادا سمو الا سمودا خام صالح کالا یا قو میں اور پھر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کوئے صفا پر اس پہاڑی کی چوٹی پر جو میں نے کہا کہ آپ ذرا بنائیں اپنے ذہن میں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا یو ناس اے نو انسانیت اب تم بالغ ہو گئی ہو تمہارے لیے بالغ دین آیا ہے وہ آ تمام تو اس کے بعد اب لیفٹ سائڈ میں زوال ہے حضور کا زمانہ چوٹی پر پھر تھوڑا سا نیچے صحابہ کا پھر بہین کا پھر بہتا بہین کا اب دنیا اور باٹم میں جا کر قیامت اب زوال ہے خیر القرون کرنی بہترین زمانہ بہترین دور میرا دور ہے آپ اندازہ کریں کہ نبی کا قرب وقت کو بھی ملے تو وہ بھی بہترین ہو گئے. انسان کو تو ملا تو ملا نا صحابہ کا کمال عبادت نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ لوگ آج صحابہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوں کسی کی تلوار سے شہید ہونا پھر بھی آسان کام ہے اپنے ہاتھوں بٹن دبا کے مار جانا اور اپنے جسم کا قیمہ بنا لینا اس کے لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے وہ جذبہ آج بھی موجود ہے اس امت میں صحابہ کا کمال نبی کا قرب تھا جو عبادت سے نہیں ملتا ریاضت سے نہیں ملتا لہذا اللہ نے فرمایا ضالح کا فضل اللہ یوتی میں یشاہ اللہ کا فضل تھا جس کو مل گیا سو مل گیا وہ جو دور تھا میرے بعد میں آنے والے عہد کے برابر سونا بھی دیں تو میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی پر کھجوروں کے برابر نہیں ہوگا بلا نصیف ہوا اس کے آدھے کے برابر بھی آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ کمال کیوں ملا نبی کے قرب کی وجہ سے نبی کی مسابحت کی وجہ سے نبی کے سابی ہونے کی وجہ سے وقت نبی کے ساتھ لگا تو خیر القرون بن گیا بندہ لگا تو اب بکر صدیق بن گیا رضی اللہ تعالیٰ نے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اس کے بعد زمانہ زوال کی طرف صحابہ کا دور ہے پھر تابعین کا دور ہے لیکن وہ تسلسل جاری ہے نماز تسلسل سے آ رہی ہے روزہ تسلسل سے آ ہے مسائل جو بھی ہیں وہ تسلسل سے آ رہے ہیں یہ اختلاف کہاں ہے یاد رکھیے اختلاف کبھی بھی کسی زمانے میں بھی محمود نہیں رہا کبھی بھی کسی زمانے میں اس کو انکرج نہیں کیا گیا ہمت نہیں دلائے دی گئی بیسے مباحثے کرو تاکہ تمہارے ذہن کھلیں قرآن نے بھی بار بار منع کیا اختلاف مت کرو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں بڑی ایک مہینہ آپ مسلسل رمضان کا بیٹھے رہے لاتر کی تلاش اللہ نے بتا دیا تھا لائل القدر خیر من الف شاہر آخر منت سماجد کے بعد بتا دیا گیا کہ فلاں دن کو لائلاۃ القدر ہوگی حضور خوشخبری دینے باہر تشریف لائے اتقاف میں سے نکل کر مسجد میں چند صحابہ آپس میں بحث کر رہے مسلے تقدیر پر یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن پیش کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا کیا کورہ اور اللہ تعالی نے اس تاریخ کو حضور کے ذہن سے صاف کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی فرمایا میں نکلا تو تھا تمہیں لالا قدر کی تاریخ بتانے دن بتانے تمہارے اختلاف نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس نے اسے میرے ذہن سے صاف کر دی. چھٹی کرو اب اسے آخری اشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تاک رات تھی تاک رات میں ہوگا لیکن اب وہ اکیسویں ہے یا تیئیسویں ہے یا پچیسویں ہے یا ستائیسویں ہے یا انتیسویں ہے تاک راتوں میں ڈھونڈو اور اللہ کے بندو اختلاف مت ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں دوسرے کو اس میں کوئی چیز اوپری نظر آتی اختلاف ہو جاتا ہے وہ کہتے مجھے حضور نے ایسے پڑھ کے دکھائی تھی وہ کہتے مجھے حضور نے ایسے پڑھ کے دکھائی حضور کے پاس معاملہ جاتا ہے کیسے پڑھی ایسے پڑھی ٹھیک میں نے تمہیں اسی طرح پڑھائی تھی صاحب آپ کیسے ایسے تم نے بھی ٹھیک میں تمہیں ایسے پڑھائی تھی اللہ کے بندوں اختلاف مت کر اس کا مطلب ہے یہ دو دروازے سہولت ہے آسانی یہ اختلاف نہیں ورائٹی ہے مسجد کے دو دروازے لوگوں کو باہر نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے اگر چار ہوتے تو آسانی ہو جاتی یہ اختلاف نہیں دیکھو جی دی مسجد میں بھی چار دروازے مسجد میں تو ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے تھا اس کا نام آسانی ہے اختلاف نہیں ہے میں باہر جاتا ہوں ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے میں باہر جا کے دوسرا بھی کھول دیتا ہوں پبلک کا جم گٹا ہوتا ہے چلو اب دروازہ کھلا ہو گیا لوگ آسانی سے نکلیں گے لیکن بعض لوگ وہ جو پہلے کھلا ہوا ہوتا ہے پھر اس کو بند کر دیتے نہیں اتنا نہیں کرتے کہ اس کو پکڑ کے رکھے دونوں دروازے کھلے رہے ہیں, وہ پھر تھوڑا تھوڑا بند ہوتے ہوتے پہلے والا بند ہو جاتا ہے دوسرے والا کھلا رہتا لوگ پھر اسی طرح بھیڑ چال پہ چلے جاتے مسئلہ وہاں پیدا ہے جب آپ دی سہولت کو واپس لینا چاہتے ہیں کھلے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں اختلاف اس کا نام ہے آسانی ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایسے بھی کیا اب دیکھیں سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا لوگ جنازے پڑھ رہے تھے مر رہے تھے موتیں ہوتی تھی جنازے ہوتے تھے سارے لوگ پڑھتے تھے مدینے کی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتح پڑھی جنازے جہاں سنا پڑھتے ہیں وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھی فاتحہ کے بعد پھر درود اور میت کے لیے دعا پڑتی انہوں نے فاتحہ پڑھی تو لوگوں کو تعجب ہوا ان کا تعجب کرنا اور ان کو گھیر لینا یہ بتاتا کہ رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا فرمایا لیتا منہ میں نے اس لیے فاتحہ پڑھی ہے لیتا من ان سننا تمہیں پتا چل جائے کہ یہ بھی سنت ہے میں نے حضور کو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے سنا نماز جناز دروازہ کھول گیا لے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اس کا رواج نہیں تھا جو چیز متواتر چلی آ رہی تھی اس میں فاتحہ نہیں تھی انہوں نے دروازہ کھول دیا بتا دیا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑی جا سکتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا اب کون مائی کا لال اس کو بند کر سکتا راجہ مرجو کی بات ہو سکتی ہے کہ رواج کس کا تھا اور جواز کس کا جواز ہے نا جب جواز ہے تو لڑائی کا سب ختم ہو جائے یہ تو ہے اب کون ہمت کر کے کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ رفا یہ بیان نہیں کرتے تھے لازم نماز ہی پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں بخاری شریف پڑھنی چاہیے تھی وہ تو سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے تھے بالکل ان کو کون بخاری پڑھائے دیکھ. نہیں لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ عمر فاروق کی نماز ہی کو نہیں ہوتی اس لیے کہ جب آپ اختلاف کریں گے تو آپ آخری حد تک چلے جائیں گے جب لڑائیں گے نا آپ حدیثوں کو رایتوں کو لڑنے والوں کے پاس ہتھیار ہوتا ہے ہمیشہ غریب ہے تو ڈانگ سوٹا نہیں تو کلاشنکو پسٹول برچے تلواریں مولویوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ آپ کو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نظر آئیں گے. یہ ان سے لڑتے آیت کا آیت سے توڑ حدیث کا حدیث سے توڑ پتا چلتا ہے یہ ڈال اور تلواریں نازل ہوئی ہوئی ہیں حالانکہ ان میں تطبیق کرنی چاہیے یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے نازل ہوئی ایک دوسرے کی تکسیب کرتی نازل نہیں ہوئی ایک بات اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنے لاکھ احادیث میں سے کوئی دو لاکھ بیان کرتے کوئی چار لاکھ بیان کرتے چھانٹ کے چار ہزار احادیث نکالی جو صحیح بخاری اس کا مطلب یہ کہ جو اتنا زیادہ ملاوٹی مال تھا یعنی وہ جو امپریشن دینا چاہتے ہیں جو لوگوں کے اندر وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں میں احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اگر ایک آدمی کہے جی کہ میں نے دس کلو دودھ جو ہے اس کو بلویا ہے ریڑکا ہے اور اس میں سے ایک چٹانگ مکھن نکلا اس کا مطلب ہے کہ وہ فل کریم دودھ نہیں تھا اس گائے کے دودھ میں کریم کوئی نہیں ہوتی مکھن نہیں نکلتا گاہک چلا جائے وہ کہتے کہ چار لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار نکالیے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کتنی ملاوٹ تھی ملاوٹ نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھنے چلے تھے اور کتاب کا ایک والیم ہوتا ہے اس کا ایک حجم ہوتا ہے اس کا ایک سائز ہوتا ہے ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو پیمانے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ چیز اچھی ہونی چاہیے چنگی چیز ہونی چاہیے تر تازہ چیز ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ دو کلو چار کلو ایک کلو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہم جاتے ہیں بلدیا کے کھیرے ہیں یہاں پہ ڈیر لگا ہوتا ہے منوں کے حساب سے پڑے ہوتے ہیں ابھی تر تازہ پڑے ہوتے ہیں ہمارا اپنا پیمانہ پورا ہو جاتا ہے دو کلو پورے ہو جاتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو باقی پیچھے پڑے ہوئے سارے خراب ہیں دو پیمانے ہوتے ہیں. اچھے ہوں اور دوسرا پیمانہ ایک کلو مجھے چاہیے اس میں ہوتا ہی ہے کہ باضابطہ آپ زیادہ بھی چن کے رکھ لیتے ہیں جب وہ رکھتا ہے ترازو پہ تو پھر اس میں سے نکالتا ہے آپ کا پیمانہ پورا کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث کے سمندر میں اترے تھے مگر ایک پیمانہ لے کر اترے تھے وہ پیمانہ پورا ہو گیا وہ خود شاد فرماتے ہیں آپ ان کا پہلے نام پورا دیکھے بخاری شریف کا پورا نام تھے بخاری کا پورا نام ہے الجامع المسند اسی المختصر اس المختصر کے اندر راز ہے سارا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن اس کو کم سے کم رکھنا چاہتے تھے تاکہ المختصر بھی رہے اور کوئی شعبہ باقی بھی نہ رہے بس نے حضور کی زندگی کے ایک پہلو کے بارے میں ان کے پاس ہزار حدیثیں آئیں اب وہ ہزار نہیں لکھ سکتے اس میں سے انہوں نے دو لکھی لیکن اس شعبے کو کور کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہو وہ خود کہتے ہیں ما ادخلت تو فی حاض کتاب اللہ ما صح میں نے اس کتاب میں سوائے صحیح احادیث کے اور کچھ داخل نہیں کیا اگلی بات وہ ترخت تو اور میں نے بہت ساری صحیح احادیثیں چھوڑ دی کیوں کئی لا یتول کتاب تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے ایک تو بات یہ ہوئی ان کا پیمانہ تھا حدیشوں کا بھی ڈھیر لگا تھا پیمانہ پورا ہو گیا جیسے سبزی کا ہم جاتے تو ڈھیر لگا ہوتا ہے لیکن ہمارا کلو پورا ہو جاتا ہم گھر لے آتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی من پڑی ہوئی ہے وہ ساری خراب انہیں کتاب کو مختصر سے مختصر رکھنا دوسری یہ جو لاکھوں کی بات ہوتی ہے اس میں اگر ایک حدیث تیس صحابہ سے مضمون حدیث کا ایک ہی ہے تیس صحابہ سے مروی ہو تو وہ تیس حدیثیں گنی جاتی بازارا ذہن میں رکھے ایک ہی مضمون ہے صحابہ جتنے زیادہ راوی ہوں گے حضور سے روایت کرنے والے یعنی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے تو وہ ایک حدیث ابو رضی اللہ تعالی ساتھ مل گئے تو دو حدیثیں ہو گئیں پھر اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے مروی ہے تو پھر وہ تین حدیثیں ہو گئی مضمون ایک ہی ہوگا راویوں کے بدلنے سے وہ حدیث ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی ایک ہی مضمون تیس صحابہ سے چالیس صحابہ پچاس صحابہ سے مربئے تو وہ پچاس ادیشیں ہوں گی اس وجہ سے وہ لاکھوں نظر آتے یہ ہے سہای کہ آپ نے کیوں تھوڑی لی اور کیوں زیادہ چھوڑی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چھوڑی تھی وہ ان میں کوئی خرابی تھی بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ ماں بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس کو بخاری میں لیا ہے آپ کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے جس کو بخاری میں نہیں لیا عمل اس پر کر رہے ہیں حوالہ ایک حدیث کا دیتے ہیں وہ حدیث بخاری میں ہے ہی نہیں ہے بخاری میں اس کا حوالہ دیا حدیث مسلم میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اب دیکھیں جو مجبوری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہے وہ امام ابو عنیفا کے سامنے نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھنے چلے اور کتاب کا ایک سائز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے اتنے صفے ہونے چاہیے یہ یہ جو. لیکن محقق جو ہوتا ہے اس کی وہ کتاب نہیں لکھ رہا ہوتا لاس کی مجبوری کوئی نہیں ہوتی وہ ڈھیر لگا لیتا اور وہ تحقیق کرتا محدث اور محقق میں فرق یہ ہوتا ہے محدس کے سامنے ایک پیمانہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اسے کتاب مختصر سے مختصر رکھنی ہو اور اس زمانے میں آپ کو پتا کہ آج کل کی یہ پرنٹنگ جو تھی یہ مشینی پرنٹنگ تو تھی نہیں وہ دوسرے قلم سے لکھنا پڑتا تھا کاغذ بھی اتنا نفیس نہیں تھا کہ وہ بالکل پتلا ہو جائے بریک ہو جائے موٹا ہوتا تھا چمڑے پہ بھی لکھی جاتی لہذا اس کو جمع کر کے رکھنا پھر اس کو لے کے سفر کرنا ان کی مجبوری ہوتی محدث کی مجبوری تھی امام ابو حنیفہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی وہ محقق تھے ان کے سامنے ڈھیر لگا وہ ایک ہی موضوع سے متعلق ساری آادش کے سامنے پڑی ہوئی ڈیوٹی لگتی ہے کسی کو شام بھیجا جاتا ہے علما کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کا مدرسہ ایسے نہیں تھے جیسے ہمارا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعہ اشرفیہ ہو گیا وہ پارلیمنٹ تھی وہ شورا تھی جو رائے وہاں سے نکلتی تھی وہ فوراً نافذ ہو جاتی جیسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی تھی نافذ ہو جاتی حضور نے بھی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی آپ کا کہا ہوا قانون بدنوں پہ لکھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ تھا ایک ہی موضوع سے متعلق حدیث اب قانونی ذہن رکھنا اور ان حدیث کو اس کی بنیاد پر پرکھنا کہ یہ مستحبات میں سے ہے یا یہاں پہ تشویق دی جا رہی ہے کسی کو شوق دلایا جا رہا ہے یا یہ قانونی زبان ہے اور یہ اس طرح سے کیوں ہے اور اگر یہ صحابی اس طرح کرتے ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہیں تو اس میں تطبیق کیا ہے اس پہ پھر آدمیوں کو بھیجنا ڈیلیگیٹ مختلف صوبوں میں مختلف صحابہ تابعین کے پاس کہ وہ جا کے اس کی تحقیق کر کے واپس آئیں دو چار مہینے لگتے تھے ایک رائے بنتی تھی جو فیصلہ وہاں ہو جاتا تھا وہ نافذ ہو جاتا امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ کو کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کے منہ سے نکلا ہوا زمین پر نافذ ہو جاتا وہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے سجاد علی شاہ نے کوئی کتاب کو نہیں لکھی لیکن ایل پی ڈی کھول کے دیکھیں آپ کو اس کے فیصلے نظر آئیں گے لکھے ہوئے وہاں اس کا بولنا اس کے ریمارکس دینا صبح جنگ اخبار میں نہیں آ جاتے اتنے اتنے بڑے اس کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے اس کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو محقق ہے ایک رائے دیتا ہے حکومت سپریم کورٹ میں بھیجتی ہے ایک ریٹ دائر کرتی ہے آئینی کے جی یہاں کنفیوژن ہو گیا آپ برائے مہربانی اس کنفیوژن کو دور کریں کوئی فیصلہ دیں اس طریقے سے ان کے یہاں حکومت کی طرف سے آتا تھا مسئلہ اپنی رائے دیں اس پر آپ اس کو ایکسپلین کریں اس قانون کی وضاحت کریں اور ان کی وضاحت فائنل مانی جاتی تھی اور زمین پر نافذ ہو جاتی تھی اپنی ساری بات ساری حدیث ان کے سامنے ہوتی تھی امام بخار رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت امام ابو حنیفہ کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب تھا اور اچھا تھا وہ اس تیسرے میں شامل تھا خیر القرون قرنی ثم اللہ زین یلونا سم اللہ زین جتنے بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے قریب کے لوگ ہیں وہ ہم سے بہت اچھے تھے اس لیے کہ حضور کہتے ہیں وہ خیر اور اب جتنا بھی دور ہوتا جائے گا معاملہ اس میں گڑبڑ ہوتی چلی اب یہ جو اختلافات بوئے ہیں علماء کو پتا ہے میں نہیں کہتا کہ اولاما کو کوئی غلطی لگی ہے چاہے وہ اہل حدیث حضرات کے علماء ہوں یا ہمارے احناف کے ہوں یا شوافے کے ہوں جو عالم ہے اسے پتا ہو جواز موجود ہے خون نکل جائے سنگی لگائی ہو یا نقصیر پھوٹے وہ احناف کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ گندگی دم مستور لیکن ماں مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا وضو آپ اندازہ کریں کہ احناف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے نہیں بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو نقصیر بہ جانے کے بعد بھی نماز پڑھائے ہمارے نزدیک تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی ہوں اور امام مالک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں ان کی رائے یہی تھی کہ نقصی سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے امام یوسف ہیں ایک ہم میں وہ نہائے جمعے کی نماز پڑھا کر آئے تو پتا چلا کہ جس پانی سے وہ کنویں سے نہائے تھے اس میں سے چوہا نکلا ہے مردا جمع پڑا ہے اتنی پبلک نے ان کے پیچھے جمعہ پڑا ہے تو کہنے لگے اس معاملے میں ہم اپنے مالکی بھائیوں کے ساتھ ہیں یعنی ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں ہم کہ دو کلر سے زیادہ پانی ہو جائے تو وہ پاک ہوتا ہے اس کو ناپاک نہیں کر سکتی کوئی کتنی آسانی ہے صاحب ہمارے پاس ایک آئین اسی طرح ہوتا ہے یہ شک نہیں تو یہ شکا آپ کے کام آتی یہ وسط ہے اس کو اختلاف ہم نے تب بنایا جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہا تو جب آدمی کے پاس کام کوئی نہ ہو جو ٹیچر پہلے پڑھا دیتے ہیں نا بچوں کو بعض ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو جلدی جلدی کام نکال دیتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ سمجھاتے پڑھاتے ریوائز کرواتے کرواتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسٹوڈینٹس کے بعض وہ ہوتے ہیں جو فورن نصاب پڑھوا دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹ جائے اس کے بعد وہ کلاس میں آتے ہیں بچوں کو ہیڈ ڈاؤن کروا کے ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے موبائل کے گیم کھیلتے ہیں یہ گیم ہے ہمارے اولا کرنے کا کام کوئی نہیں ان کے پاس جہاد پہ انہوں نے کوئی نہیں نکلنا تحقیق کے لیے وہ اونٹ والا سفر کوئی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ سب کچھ آ سکتا ہے لہذا یہ جان بوجھ کر کرتے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی پلکھا ہے انہیں پتا کہ جواز موجود ہے شرطیں لگاتے بیس ہزار دوں گا پچاس ہزار دوں گا دو لاکھ دوں گا بیس ترابی ثابت کر ماشاءاللہ اتنا بھی نہیں پتہ میں شرط جائز نہیں اور مساجد میں لگایا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مزاج کے سب سے زیادہ واقف تھے آیت نازل ہوتی تھی حضور کو پتا چل جاتا تھا اللہ کیا چاہتا اور اللہ تعالی ہی ہاٹ لائن پہ حضور کے ساتھ رابطے میں دونوں رہتے تھے وزاحت کی ضرورت ہوتی تھی تو دونوں آپس میں کب بات کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ تھا عوام کو بتانا ضروری نہیں تھا آپ کو میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا غزوہ ہوا اس میں درخت کاٹے گئے لوگوں نے طوفان اٹھا دیا کہ دیکھو جی یہ سبز درختوں کو کاٹتے ہیں اللہ نے فرمایا ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے نہیں کاٹے ماںقطا تم نے لی نترک تو منہ قائم آلہ اللہ جو درخت کاٹا ہے ہم نے نشان لگایا تھا کہ اس کو کاٹنا ہے اور جو چھوڑا محمد نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا ہم نے کہا تھا اس کو نہیں کاٹنا نبی اللہ کی مرضی کا سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے اور صحابہ نبی کی مرضی کے سب سے زیادہ واقف مزاج شناخ جو لوگ میرے قریب رہتے ہیں یا کسی کے بھی قریب رہتے ہیں مولوی کے انہیں اس کے مزاج کا پتہ ہو اس کا عام تو روٹین تو اس کی ہے یہ اس قسم کی لیکن آج کوئی ایکسٹرا نری بات ہے جس وجہ سے اس نے یہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کو پتا ہوتا کہ یہ حضور صلی اللہ وسلم کی روٹین تو یہ ہے مگر حضور آج اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھٹنے کا درد آج پھر زور کر گیا دیکھنے والے تو حضور کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا لیکن عمر کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کیوں بیٹھے ابو بکر کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کیوں بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ کلام نماز پڑھا رہے ہیں آدھی فاتحہ پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسٹتے ہوئے آئے ہیں افاقہ ہو گیا گسٹتے ہوئے آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کالم کو پتا نہیں چلا صحابہ نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا تو آپ نے کنہیوں سے دیکھا کہ حضور گسٹتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو حضور نے پکڑ لیا اور وہیں تاکہ صفیں ڈسٹرب نہ ہوں اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جی اگر صفیں پیچھے جگہ کم ہے تو اگر کچھ لوگ امام کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ دے کے کھڑے ہو جائیں تین چار پانچ لوگ بلکہ ایسا ہوا تو کیا ان لوگوں کی نماز ہو گئی ہے کیوں نہیں نماز ہوئی حضور نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا جو بعد میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور نے وہاں سے سورہ فاتحہ شروع کی جہاں تک بکر پڑھا چکے تھے شروع سے الحمدللہ نہیں پڑھائی ایا کا نا بدو ایا سے شروع کیا اس کو ابو بکر کی پڑھائی ہوئی کو اون کیا انڈورس کیا حضور تو گویا مقتدی جب آ کے ملتا ہے تو امام کی پہلی پڑھائی ہوئی انڈورس ہو جاتی ہے وہ اس کا حق اس میں ہو جاتا ہے. اگر نبی کا حق نبی نے انڈورس کر لیا ابو بکر کی پڑھائی ہوئی کو اون کر لیا ہے تو کون کہتا جو امام کے پیچھے نہیں پھاتے پڑتا اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی اور خلافا اربا یہ بات کہتے یہ سب کو پتا ہے کہ اس کا جواز موجود ہے تواتر سے ثابت صرف کنفیوژن پھیلانا لوگوں کے اندر تشویش پیدا کرنی ہے اور عوام کتابیں بغلوں میں رکھی جس کو دیکھو بغلوں میں دو کتابیں رکھی مناظرے کے لیے چلا جا رہا ماشاءاللہ یہ عوام کو لڑانے والی بات ہے اصل تکمیل دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں دین جس دن وجود میں آیا تھا اللہ نے فرمایا تھا یوم اکمال تو اس دن دین مکمل ہو گیا تھا حالانکہ بخاری شریف کوئی نہیں تھی مسلم شریف کو نہیں تھی ترمیزی کوئی نہیں تھی نسائی کو نہیں تھی ابن ماجہ ابو داؤد کوئی نہیں تھی دین مکمل تھا انہوں نے سواب کمانے کے لیے اکٹھا کیا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کی دعائیں کیسی کیسی اللہ کی قسم جب وہ دعا آدمی ہے تو مٹھاس سے منہ بھر جاتا ہے محسوس ہوتا ہے رو تک چلی جاتی ہے وہ مٹھاس حضور کی دعا ہے اسلم تو نفس علیک و جہ تو وجہ الیک و تو امری علیک وہ تو ظہری الیک جب کسی بچہ باپ سے پیار کرتا ہے ماں سے پیار کرتا ہے اس کی گود میں آتا ہے تو منہ سے منہ بھی جوڑتا ہے گال سے گال جوڑتا ہے منہ چومتا ہے اور پھر پیٹ رگڑتا ہے پیار کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہم دھکے دیتے ہیں جا تنگ کرتے ادھر جا کے اتنی جگہ پڑی ہوئی وہ پیٹ رگڑتا ہے کیوں اندر کا پیار ہے نبی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ وج جہ تو وجہ ہی لئی اللہ میں اپنا منہ تیرے منہ کے ساتھ وہ الجا تو ذہ ہی میں اپنی پیٹ تیرے ساتھ رگڑتا کتنا پیار ٹپکتا ہے ان اب چونکہ یہ انفرادی طور پر بتائی گئی کیا جمع کرنا ہم تک پہنچانا حضور نے یہ دعائیں مانگی یہ دعائیں مانگی یہ دعائیں مانگی فلاں کے گھر گئے یہ دعائیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے سلمہ بیٹھی ہوئی تھی جب گئے حضور اشراق پڑھ کے کبا سے واپس آ گئے تو وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی تو اپ نے فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو جی میں ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوں اور یہ جو ڈھیر لگا ہوا گیتوں کا کنکریاں جو پڑی تھیں اس وقت کی یہی پڑی جی میں نے اس وقت کی یہی پڑی آپ نے فرمایا سبحان اللہ عدا دخل سبحان اللہ رضانف سے سبحان اللہ ذنا عرش آر سبحان اللہ میں نے فرمایا دیکھ میں نے ابھی یہ تیری سب سے زیادہ پڑھ دی ایک ساتھ لگی ہے تو صبح سے سبحان اللہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ عدد خلق اللہ کی اتنی پاکی جتنی اس کی مخلوق کوئی گن سکتا ہے کنکریوں پر اس کو وہ نفس سے جتنا میرے رب کی رضا ہے جتنی وہ چاہتا ہے اپنی تاریخ اتنی کوئی گن سکتا ہے رب کو کتنی چاہیے زینا کا اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی تعریف کوئی وزن کر سکتا اس کے عرص مداد کلیمات جب تک جہاں تک اس کے کلمات کنجتے چلے جا رہے ہیں آج ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس کے کلمات کی بدولت ہم جو سانس لیتے ہیں وہ کن کہتا تو سانس اندر جاتی جو ہم لکما لیتے ہیں ہم نہیں ہر مخلوق نبے پرسینٹ مخلوق سمندر میں ہے دس پرسینٹ خشکی پر ہے نو ایسے سمندر میں ایک جہاں خشکی پر ہے ساری مخلوق جو کر رہی ہے پتہ بھی ہلا تو میرے رب کے کلمے کے ساتھ ہل رہا مداد عقل کون فیا کون کی صدا جب تک آ رہی ہے میرے رب کی تعریف کیا بہترین جامع ہے چند لفاظ رکھتے ہیں یہ پڑھنی چاہیے صبح بھی شام کو سونے سے پہلے پڑھ کے تو یہ چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں کیونکہ یہ انفرادی تھی یہ نافذ ہونے والی نہیں تھی قانون نہیں تھی نا البتہ نماز روزہ زکات ان سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ نافذ ہو رہے تھے وہ قانون تھے انفرادی چیز نہیں تھی اس میں اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ورائٹی ہے وہ وسط ہے وہ یسر ہے اور لوگوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤ اور خود کر کے خوش ہو جاؤ کبھی بھی نبی کی سنت سے نفرت مت کرو من راغبان سنتی فلئی منی تم نہیں رفا دین کرتے نہ کرو عمر نہیں کرتے تھے وہ بکر نہیں کرتے تھے اگر کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کے ان سے نفرت مت کرو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کو اس بندے کا عمل نہ سمجھو اس عمل کے پیچھے نبی کی ذات کو دیکھو اس سنت سے اس نسبت سے پیار کرو آخر داوان الحمدللہ رب العالمین میرا درس قرآن آج انشاءاللہ مغرب کے بعد اسلامی ثقافتی اس مرکز میں ہمارے ایک ساتھی تھے دبئی میں کام کرتے تھے دبئی میں جو ٹیکسی سروس ہے اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ تقریبا تقریباً جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ہماری کیسٹیں یہاں سے لے جاتے ہیں اور ان کو آگے بھی یہ کہ ٹیکسی اور نائی کی دکان یہ دو ہی جگہ ہیں جہاں سے گمرائی بھی پھیلتی ہے داعت بھی پھیلتی ہے تو وہ الحمدللہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بہت بدل گئے ہیں وہ لوگ ایک ساتھی تھے ہمارے وہ خود بھی الحمدللہ آگ کے زندگی ان کی تبدیل ہو گئی تھی نماز کی انتہائی پابندی ابھی پاکستان جاتے ہوئے بھی بہت ساری قسطیں میری یہاں سے لے کے گئے تھے چھٹی گئے تھے واپس آنا تھا ہارٹ اٹیک ہوا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی پہلے تو یہ بات کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے پروردگار نے ان کو ہدایت دے دی اور کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا کوئی نہیں کہتا پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ بھولا تھا ابھی یا نہیں بھولا اور انسان کی پوری زندگی ایک دن ہوتی ہے اس کا مرنا اس کی شام ہوتی ہے اسی لیے فرمانا نفسم ما لے لغد ہر جان یہ دیکھ لے وہ کل کے لیے کیا اس نے بھیجا ہے تو گویا پوری زندگی آج ہے مرنے سے پہلے واپس آ جائے تو گویا شام سے پہلے گھر واپس آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ان پر کہ انہیں گھر واپس لے آیا پہلے باقی یہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دنیا یومن فی ہے سومن دنیا ایک دن کی اور ہمارا اس میں روزہ ہے